أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا رقعت الراقعة ليس لذقعتها كاذبة حافزة الراقعة إذا رجت الأرض ضجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا سورہ واقعہ حجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے اور یہ سورہ واقعہ کی پہلے رکو ہے جو کہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر انتالیس تک کی آیاتوں پر مشتمل ہے سورہ واقعہ جو حجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں تین رکو اور اس سورہ مبارکہ میں چھیانوے آیا تھے تین سو اٹھہتر کے ایک ہزار سات سو تین حروف ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے صلی اللہ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ کو ہر رات پڑھے اللہ تبارک و وطالعہ سورہ مبارکہ کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اس کو فاتح سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا اور اللہ تبارک وطالعہ اپنا خزانہ غیر سے اس کے مالی مشکلات کو حل فرمائے گا سورہ واقعہ میں بنیادی طور پہ جس موضوع کو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ آخر توحید اور قرآن کے متعلق گفار مکہ کی ان شبہات کی تردید بھی کی گئی ہے جسے وہ لوگ ناقابل یقین قرار دیتے تھے اور وہ یہ تھی کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی قیامت برپا نہیں ہوگی اور کیسے ہوگا یہ آسمان یہ زمین اس کا یہ نظام یہ مرے ہوئے انسان کیا یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور پھر ان کا محاسبہ بھی ہوگا اور پھر ان میں سے بعضوں کو ہمیشہ کے لیے جنت اور بعضوں کو ہمیشہ کے لیے دھوز میں ڈالا جائے گا یہ وہ باتیں ہیں کہ جو صرف خیالی باتیں ہیں جن کا عالم واقعہ میں پیش آنا غیر ممکن ہے اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب وہ واقعہ پیش آئے گا اس وقت کوئی یہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں بول سکے گا کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا نہ کسی کے یہ طاقت ہوگی کہ اس واقعہ کو آتے آتے روک دے یا واقعہ سے غیر واقعہ بنا دے اس وقت لازمند تمام انسان تین طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے ایک سابقین یعنی وہ کہ جو بغیر اور حساب, حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے جیسے انبیاء کلام اور دوسری وہ کہ جنہوں نے کوئی برے کام نہیں کیے ہوں گے جنہوں نے دنیا زندگی میں اپنی زندگی کا ہر قدم ہر آن اور ہر لمحہ اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزارا ہوگا دوسرے صالحین کہ جن کا حساب اور کتاب تو ہوگا لیکن جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا اور تیسرے وہ لوگ جو آخرت کی منکر ہے اور مر کے دم تک کفر اور شرک اور گناہی کے بیرا پر جمے رہے ان تینوں طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے اس سرح مبارکہ میں بیان فرمایا ہے اور ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی اللہ نے واضح فرمایا کہ جو اس نظر آنے والے کائنات کا پیدا کرنے والا ہے وہی اس کو معدوم بھی کرے گا پھر اسی کے حکم سے یہ دوبارہ پیدا بھی کیے جائیں گے اور ان کا حساب اور کتاب بھی وہی لے گا تو جو پیدا کر سکتا ہے وہ حساب بھی لے سکتا ہے لہذا انسان آخرت کے بارے میں اور اپنے آخرت کے معاملات کے بارے میں غلط فیمی کے شکار تب ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے قدرت کو اللہ کے طاقت کو اپنے طاقت اور قدرت پر پیاز کرنا شروع کرے حالانکہ اللہ کے کائنات کے مقابلے میں تو اس سارے دنیا کائنات کی مثال ایسی ہے جس طرح کے مٹر کا ہردانہ ہوتا ہے اس انسان کا عقل کتنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد نہایت ہی رحم کرنے والا ہے الواقعہ جب واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہونے والا لئی سلیم خوات کاذبہ نہیں ہے اس کا ہو پڑنا کوئی جھوٹ کی بات ہاں فیض وہ پس کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے یعنی بے شمار دنیا میں جو لوگ اپنے آپ کو بالا درجے کے سمجھا کرتے تھے اونچے درجے کے سمجھ سمجھا کرتے تھے ان کے سارے حقیقت کھل کے جب سامنے آ جائے گی تو درجوں کے لحاظ سے لوگوں کی نظروں میں وہ پستی کے شکار ہو جائیں گے اور بے شمار وہ نیک اور صالح لوگ کہ دنیا میں لوگوں کے نظروں میں جو وہ کم درجے کے تھے ان کو بلند درجوں پر فائز کر دیا جائے گا تو یہ جنت کے یہ قیامت کی ایک صفت بھی ہے کہ جی رافیہ وہ حافظہ اور رافیہ ہو یعنی کئیوں کو پس کرنے والا کئیوں کو بسندیوں پہ لے جانے والا اب اللہ تبارک وطالعہ قیمت کے واقعہ ہونے کا تذکرہ فرماتا ہے لرز کی یہ زمین کپ کف کپا کر الجبال اور رزا رزا ہو جائیں گے پھاڑ ٹوٹ کر فکانت پسی ہو جائیں گے پڑتے ہوئے غبار کی طرح وکن تم ازبا جن اور تم ہو جاؤ گے تین قسموں میں تین جماعتوں میں تم سارے لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا دو زخی عام جنتی اور خاص مقربین جو جنت کے نہایت اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے آگے تینوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا تھا اسحابل پھر دائیں ہاتھ والے ماں اسابلم منا کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے یعنی جو لوگ ہر عظیم کے دائیں طرف ہوں گے جن کو عنظیمی صاحب کے وقت آدم کے دائیں پہلو سے نکالا گیا تھا اور ان کا آمانہ میں بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتی بھی ان کو دائیں طرف سے لیں گے اس روز ان کی خوبی اور برکت کا کیا کہنا شب مہراج کے واقعہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں نے حضرت آدم علیہ سلاۃ و سلام کو دیکھا کہ جب وہ اپنے دائیں طرف نظر کرتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف دے کر روتے ہیں اس لیے کہ کچھ افراد ان کے دائیں طرف ہے جو انگنت ہے ان کو دے کر وہ ہنستے ہیں اور کچھ افراد ان کے بائیں طرف ہے ان کو دیکھتے ہیں تو رو جاتے ہیں تو حضرت عالم علیہ اللہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے رونے کی وجہ اور ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو حضرت عدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے اللہ کے آخری رسول اور اللہ کے محبوب یہ جو میرے دائیں طرف ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیابیوں سے ہم کنار ہوں گے یہ میرے بیٹے ہیں اور ان کے انجام کو جب میں سوچتا ہوں خوش ہوتا ہوں ہنستا ہوں اور یہ جو بائیں طرف ہے یہ ناکامیوں سے ہم کنار ہوں گے جب میں ان کے انجام پہ غور کرتا ہوں تو آخر باپ کو مجھے رونا آ جاتا ہے تو اللہ تبارک کو طالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا خوب ہے وہ دائیں ہاتھ والے وہ اسحاب المشتما اور بائیں والے میں اسحاب المشتما کیا برے حال والے لوگ ہیں وہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ سادقون اور وہ لوگ جو سبقت حاصل کرنے والے ہیں وہ تو ہے ہی, ہی سبقت حاصل کرنے والے اولا المقربون مقربون وہ لوگ ہیں مقرب ترین یعنی جنہوں نے دنیا میں اللہ کے حکموں کی طرف سبقت حاصل کی نیکی کی کاموں کے کرنے میں انہوں نے پس اور پش سے کام نہ لیا لہت اور اللہ سے کام نہ لیا بلکہ فوری طور پہ اللہ کے حکموں کے تعمیل کی ان کا تو کیا کہنے وہ تو ہے ہی مقربین فی جنات النعیم نعمتوں والے باغوں میں سلط من الاولین یہ ایک جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے وہ قریض الآخرین اور بہت تھوڑے تعداد میں ہوں گے پچھلے لوگوں میں سے پہلے امتوں میں سے سارے ملا کر وہ کافی مقدار کی جماعت ہوگی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے امت کے لوگوں میں سے بھی یہ ایک خاص مقدار کے لوگ ہوں گے اللہ موزون یہ جڑواں تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جو سونے کے تاروں سے بنے ہوں گے متقرین علیہ وہ ترکیاں لگائے ہوئے ہوں گے ان پر متقابلین ایک دوسروں کے آمنے سامنے جیسے دوستوں کی مجلس ہوتی ہے یتوف علیہم لیے ترکے ہوں گے ان کے سامنے ولدان لڑکے مخلدون سدا رہنے والے یعنی خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے جو سدا ایک حالت ہی پر رہیں گے خوبصورت جیسے کہ ہو وہ ہے بے اقوابن اب خورے لے کر وہ اباریقہ اور ابریق ابریق چینک کھزے جس میں چائے اور دوسری پینے کا سامان رکھا ہوگا وہ اور بڑے جالے میں معائن شراب سے لبالب بھرے ہوئے ایسے شراب لا یوسف داؤن کہ جس سے ان کا سر نہیں چکرائے گا وزی انفون اور نہ اس کی وجہ سے ان کے دماغ میں حلل آئے گا صاف ستھرا شراب جس قدرتی چشمے سے جاری ہوں گے اس کے پینے سے نصر میں گرانی ہوں گی اور نہ انسان کے عقل میں خلل پڑے گا کہ جس سے خدا نخواستہ انسان اول فول بولنا شروع کریں جس طرح کی دنیا کی شراب پینے سے وفا کے اور میں ہوں گے مِمَّا وہ یا تخیرون وہ پسند کریں گے وہ لح اور گوشت اڑتے پرندوں کا مِمَّا وشت ہوں جو وہ چاہیں گے یعنی جس وقت جو میوہ پسند ہو اور جس قسم کا گوشت مرغوب ہو بغیر کسی محنت اور تھکاوٹ کے فوری طور پہ ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاد ہے وہ حورین اور ان کے لیے حوری ہوں گی عورتیں ہوں گی بڑے والی کا جو اپنے خلافوں میں چھپائے رکھے گئے ہیں جیسا ام بیمای یہ بدلہ ہے ان کا جو وہ کام کیا کرتے تھے یعنی ان کے نیک احمد کا بدلہ ہے اب ایسے پرسکون جنت میں جہاں خواہش کا ہر سامان موجود ہو انسان کے ذہن میں سوچ جاتا ہے کہ بے دنیا کے آبادیوں کی طرح وہاں شور و شغب تو نہیں ہوگا تو اللہ فرماتا ہے لا يسمعون لون. وہ نہیں سنیں گے وہاں پر کوئی بے, بے مقصد بات ولا لسم اور نہ گناہ کے بات الا قلن مگر ایک ہی بات ہوگی اور وہ ہوگی سلامن سلامن. کہ صدا رہو سلامت صدا رہو سلامت ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا وہ اسحابل یمین اور دائیں ہاتھ والے ماںحاب المی کیا شان ہے ان دائیں ہاتھ والوں کا ایسے ڈیرے کے دستوں میں کہ جن میں کانٹا نہیں وہ تنہم منظور اور ایسے کیلے کے باغوں میں کہ جس کے پھل تھے بتے لگے ہوئے ہوں گے وہ سل اور ایسے دار جنت کے باغوں میں کہ جس کے سائے لمبے لمبے ہوں گے اور بہتے ہوئے پانی میں وفاقی ہاتی اور وافر مقدار میں میوے لامختو دن کہ نہ اس میں ٹوٹا ہوگا وہ لاممنو اور نہ اس سے کوئی رکاوٹ ہوگی مسلسل ان کو ملتے رہیں گے ایسا دور نہیں آئے گا کہ اس میں ان کو ملنے والے پلوں کو روک لیا جائے رکاوٹ پیدا ہو جائے یا کچھ پلوں کے گانے سے ان کو روکا جائے بلکہ پل بھی مسلسل رہیں ملتے رہیں گے اور ان کے استعمال پر بھی ان کو مکمل طور پہ اختیار دیا جائے گا اور ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہوگی وہ فور و شیر مرفوا اور بچونے ہوں گے اونچے اونچے بچے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے ان نہ انش ان بے شک ہم نے پیدا کیا ہے وہاں کے عورتوں کو ان کے لیے پیدا کرنا چاند کاٹ کر فجا ہن اب کورا پھر کیا ہم نے ان کو کماریا پیار کرنے والی اثرا ہم عمر دائیں ہاتھ کے لئے یعنی ہورے اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں ملیں گی وہاں ان کے پیدائش اور اٹھان خدا کے خاص ادر سے ایسا ہوگا کہ ہمیشہ خوبصورت جوان بنے رہیں گی جن کے باتوں طرز اور انداز پر بے ساختہ پیار آئے گا اور سب کو آپس میں ہم عمر رکھا جائے گا اور ان کے آزواض کے ساتھ بھی عمر کا تناسب برابر قائم رہے گا وآخر دعوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سنوم وحميم وظل من يحمون <كریم> ستائیس سے بارش سورہ واقعہ کی یہ دوسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر انتالیس سے لے کر آیت نمبر پچہتر تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال کے تناظر میں ان دوسرے قسم انسانوں کا تذکرہ کیا ہے یعنی کہ جن کے اعمال اللہ کی مرضی کی نہیں بلکہ دنیاوی زندگی میں انہوں نے اپنے خواہشات کی مرضی کی ہے اور اپنے ہر خواہش کی تکمیل انہوں نے کی قطع نظر اس سے کہ ان کے وہ اعمال اللہ کو پسند تھے یا پسند نہیں تھے اور اگر اللہ کو ناپسند بھی تھے تو انہوں نے اس کا کوئی باک نہیں کیا کہ اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا اسی پہ وہ کاربند رہے بے خطر اسی پر وہ آگے چلتے رہے یہاں تک کہ موت سے ہم گنار ہو گئے دو چار ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کے حامل لوگوں کے آخرت کے تصویر کشی فرماتا ہے لیکن اس سے پہلے گزشتہ رکو کے آخری آیاتوں میں ایمان کے خوشحال زندگی کے جو تصویر کشی کی گئی ہے اس کا بھی اللہ تبارک تعالی نے اس رکو کے ابتدا میں تذکرہ کیا ہے کہ جنت میں ان تمام تر خوشحالیوں سے جن لوگوں کو ہمکنار کیا جائے گا کہ جس کے بارے میں دنیا میں انسان جتنا سوچ سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کر انسان کے لیے راحت کے سامان ہوں گے خوشحالی کے اسباب ہوں گے خواہشات کے تکمیل کے سارے چیزیں وہاں پہ موجود ہوں گے اللہ تبارک و اطالعہ فرماتے ہیں کہ سلط من الن یہ جو اسحابی یمین ہے یہ بہت بڑے تعداد ہوگی گزشتہ اقوام میں سے بھی وسمن الآرین اور ایک بہت بڑی جماعت ہوگی پچھلے لوگوں میں سے بھی پچھلے لوگوں سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں کہ ان میں سے بھی بڑے تعداد ان لوگوں کی ہوں گی کہ جو آخرت کے اس زندگی سے ہم کنار ہوں گے کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشحالی ہے ناکامی کا لفظ اس میں نہیں ہے اللہ تبارک کو اطادہ فرماتے ہیں کہ انہیں انسانوں کے دنیا میں رہنے والے انہی کے کنبے خاندان اور عزیز اور اقارب میں سے دوسری قسم کے اعمال کرنے والے جن کو قیامت کے دن ان کا امال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا تذکرہ ہے ان باقی آیاتوں میں کہ وہ اصحاب الشمال اور کیا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کے ما اصحاب الشمال اس حالت میں ہوں گے وہ بائیں ہاتھ والے وہ آل حالت اللہ خود بیان فرماتا ہے فی سمومن تیز لو میں حمیم اور کھولتے ہوئے پانی میں وہ اور ایسا سایہ میموم وہ جو کالے بادل کا ہوگا یعنی وہ ایسا د جس کے نیچے اور جس کے لپیٹ میں یہ لوگ ہوں گے کہ جو جہنم سے اٹھ رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ اس دونی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس دئی اور بادل سے یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے دامن میں ان لوگوں کو راحت نصیب ہوگا بلکہ اس بادل سے اتنے بڑے بڑے اہارے گر رہے ہوں گے جو وہ اپنے ساتھ جہنم کے اندر سے اٹھا کر اوپر کی طرف لے جا چکے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے جسے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے وہ شرارے ہوتے ہوں گے جن کے سائے میں یہ لوگ نیچے بیٹھے ہوں گے لاپاری دن جس میں کوئی ڈنڈک نہیں ہوگا ولا کریم اور نہ کوئی عزت دوزخ کے آگ سے کالا دھواں اٹھے گا اس کے سائے میں ان کو رکھا جائے گا جس سے کوئی جسمانی یا روحانی آرام ان کو حاصل نہیں ہوگا نہ ٹنڈک ان کو پہنچے گی نہ وہ عزت کا سایہ ہوگا بلکہ زلیل اور خوار اس کے تپش میں بن کے چلے جا رہے ہوں گے یہ ان کی دنیاوی خوشحالی کا جواب ہوگا جس کے غرور میں یہ اللہ اور رسول سے ہمیشہ بدد رہتے تھے بے شک تھے وہ لوگ قبل ذالک اس سے پہلے مترفین بڑے خوشحال وہ کانوں اور تھے رہتے تھے بزد رہتے تھے السن عظیم بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب وہ بڑا گناہ کفر اور شرک ہے اور انبیاء کے کو جٹلانا ہے یا جھوٹے قسمے کہ کر یہ کہنا کہ مرنے کے بعد ہرگز کوئی زندہ نہیں ہوگا جسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے, کے پانچ رکوں میں اشارت فرمایا ہے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَصُهُمُ اللَّهُمَا يَمُوتُ کہ اللہ کے نام کے وہ رکھ دنیا میں پکے قسمیں کہا کرتے تھے دوسروں کو بے راہ کرتے ہوئے ان کو اعتماد دنانے کے خاطر کہ اللہ ان کو ہرگز زندہ نہیں کرے گا جو مر جاتے ہیں تو ان جھوٹے قسموں کی یہ سزا ہے وکانو یقولونا اور کہے کہ کہا کرتے تھے اعزہ متنا وکنا ترابن کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی و عظام اور ہڈیاں ار انا مبوسن کیا ہمیں پھر سے اٹھایا جائے گا اما اباؤنا الاولون اور ہمارے اگلے باپ دادوں کو بھی کے بیچے ان بے شک اگلے اور پچھلے لمجم البتہ سب اکٹھے کیے جانے والے ہیں یومی معلوم ایک دن کے مقررہ وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ دنیا میں آخرت کے انکار کے جواز پر یہ دلیل پیش کیا کرتے تھے کہ جو ہم سے پہلے بہت پہلے مر چکے کیا؟ وہ بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یہ عقل اور سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے طرف سے اس مقررہ دن کا مقررہ وقت آئے گا تو پھر تم دیکھ لوگے کہ سارے اگلوں اور پچھلوں کو جمع کر دیا جائے گا سمع انکم پر تم جو ہو ایوہا اے کہ جوے جھوٹانے والوں لا اکلونا البتاء کھاؤ گے من شجر من زقوم ایک سوند کے درخت میں سے یہ ایک زہریلا بوٹا ہے دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جہنم کے اندر سے اگے گا سما علیون من البطون پھر بھرو گے اس سے اپنے پیٹوں کو اس سے اپنا بھوک ختم کرو یہ لوگ یہ بھوک سے بے قرار ہوں گے تو ان کو کھانے کے لیے یہ درخت ملے گا اور اسی کے رزق سے ان کو اپنا پھیٹ بھرنا پڑے گا فشاری بونا آلے پھر پئیں گے اس کے اوپر من الحمین کھولتے ہوئے پانی سے فشاری بنا پسی پیئیں گے شرب الحین ایک پیاسے اونٹ کی طرح یعنی گرمی میں تھوڑا ہوا اونٹ جیسے پیاس के شدت سے ایک دم پانی جس کے ہاتھ آ جائے جس کے سامنے آ جائے اور جب وہ منہ لگا لیتا ہے تو پھر وہ پیتے ہی چلا جاتا ہے پیتے ہی چلا جاتا ہے اور منہ کو اٹھاتا نہیں ہے تو اسی طرح سے ان لوگوں کو جب پینے के لیے جہنمیوں کے جسموں کے زخموں سے رسنے والا تیپ زہریلا ملا پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا تو اس کے ذائقے کو چکے بغیر منہ لگا دیں گے اس پہ اونٹ کے طرح پیئیں گے پیئیں گے جب وہ پانی پیٹ میں پہنچے پہنچ جائے گا اور ان کے پیٹ اس سے بھر جائیں گے تو پھر وہ زہریلا پانی اپنا کاروائی شروع کر دے گا جس سے ان کے سارے پنکھنیاں کھٹ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشاد ہے ہر نز یہ ہے ان کے مہمانی یوم الدین انصاف کے دن یعنی انصاف کا مختصر یہی تھا کہ ان کے مہمان اسی شان سے کی جائے اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے حکموں کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبروں کے فرامین کے ساتھ یہی رویہ تو اپنا ہم نے تم کو بنایا پر کیوں سچ کو نہیں مانتے ہو افرائے تمہ تم بلا دیکھو جو پانی تم تب کاتے ہو خالق کیا تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہے بنانے والے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے احتسار کے ساتھ ایک بڑا اہم سوال انسان کے سامنے پیش کیا ہے دنیا کے تمام دوسری چیزوں کو چھوڑ کر انسان اگر صرف اسی ایک بات پر غور کرے کہ وہ خود کس طرح پیدا ہوا ہے تو اسے نہ قرآن کی تعلیم توحید میں کوئی شک رہ سکتا ہے نہ اس کے تعلیم آخرت میں انسان آخر اس طرح تو پیدا ہوتا ہے کہ مرد اپنا نطفہ عورت کے رحم تک پہنچا دیتا ہے مگر کیا اس نطفے میں بچہ پیدا کرنے کی اور لازمن انسان ہی کا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت آپ سے آپ پیدا ہو گئی ہے یا وہ صلاحیت انسان نے خود پیدا کی ہے یا اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کر دی ہے اور کیا یہ مرد کے یا عورت کے یا دنیا کی کسی کے طاقت اور اختیار میں ہے کہ اس نسخے سے حمل کا اقرار کرا دے پھر اس استقرار حمر سے وض حمل تک ماں کے پیٹ میں بچے کی درجہ بدرجہ تخلیق اور پرورش اور ہر بچے کے الگ سورت گری اور ہر بچے کے اندر مختلف ذہنی اور جسمانی قوتوں کو ایک خاص تناسب کے ساتھ رکھنا جس سے وہ ایک خاص شخصیت کا انسان بن کر اٹھے کیا یہ سب کچھ ایک اللہ کے سوا کسی اور کا کام ہے کیا اس میں کسی اور کا ذرہ برابر بھی کوئی دخل ہے کیا یہ کام ماں باپ خود کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے یا وہ انبیاء اور اولیاء کرتے ہیں جو خود اسی طرح پیدا ہوئے ہیں یا سورج اور چاند اور تارے کرتے ہیں جو خود ایک قانون کے غلام ہیں یا وہ فطرت کرتی ہے جو بجائے خود کوئی علم حکمت ارادہ اور اختیار نہیں رکھتی پھر کیا یہ فیصلہ کرنا بھی اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں ہے کہ بچہ لڑکی ہو یا لڑکا اور صرف لڑکا یا لڑکی ہی نہ بلکہ اس کے پس منظر میں جتنی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے وہ ساری خصوصیتیں کیا اس کے اندر وادیت کی جا سکتی ہے رکھی جا سکتی ہے خوبصورت ہو یا بدصورت طاقتور ہو یا کمزور اندھا ہو یا لنگڑا اور پھر ہو یا صحیح العضا ذہین ہو یا کن ذہن اور پھر وہ کتنا عمر پائے وہ فرمان بردار ہو یا نہ فرمان اور پھر وہ کس چیز کو پسند کرنے والا ہو اور پھر اس کی غذا کیا کیا بنے پھر اس کو موت کی صورت میں آئے اور کہاں پہ آئے پھر اس کا دفن کہاں پہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور یہ طے کرتا ہے کہ قوموں کے تاریخ میں کس کس وقت کس قوم کے اندر کن اچھی یا برے صلاحیتوں کے آدمی پیدا کرے جو اسے عروج پر لے جائیں یا اس زوال کی طرف دھکیل دے اگر کوئی شخص زد اور ہر درمی میں مبتلا نہ ہو تو وہ خود محسوس کرے گا کہ شرک یا دہریت کی بنیاد پر ان سوالات کا کوئی معقول جواب نہیں دیا جا سکتا ان کا معقول جواب ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان پورا کا پورا اللہ کا سخت ہے اور جب حقیقت یہ ہے تو اللہ کے سخت اور پر اس انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنے خالق کے مقابلے میں آزادی اور خود مختاری کا دعویٰ کرے یا اس کے سوا کسی دوسرے کی بندگی بے ہے توحید کی طرح یہ سوال آخرت کے معاملے میں بھی فیصلہ کن ہے انسان کی تخلیق ایک ایسے کری سے ہوتی ہے جو طاقتور خردبین کے بغیر نظر نہیں آ سکتا یہ کیڑا عورت کے جسم کے تاریخ میں کس وقت اس نسوانی انڈے سے جا کر ملتا ہے جو اسی کے طرح ایک حقیر سا خوردبینی وجود ہوتا ہے پھر ان دونوں کے ملنے سے ایک چھوٹا سا زندہ خلیہ بن جاتا ہے جو حیات انسانی, انسانی کا نقطۂ آغاز بنتا ہے اور یہ خلیہ بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ خوردین کے بغیر اس کو نہیں دیکھا جا سکتا اس ذرا سے ہولی کو ترقی دے کر اللہ تبارک و تعالی نو مہینے چند روز کے اندر رحم مادر میں ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے اور جب اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو ماں کا جسم خود ہی اسے دکیل کر دنیا کے اندر پھینک دیتا ہے تمام انسان اسی طرح دنیا میں آئے اور شب و روز اپنے ہی جیسے انسانوں کے پیدائش کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد صرف ایک عقل کا اندہ ہی, ہی کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ اس طرح انسانوں کو آج پیدا کر رہا ہے وہ کل کسی وقت اپنی ہی پیدا کی ہوئی ان انسانوں کو دوبارہ کس طرح اور طرح پیدا نہ کر سکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے کیا تم نے کبھی اپنے تخلیق اور اس کے مختلف مراحل پہ غور کیا ہے اور اس انسان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے بڑے طاقتور ایسے ایسے نمونے فٹ کی ہے اور ایسے طاقتور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر آلی فٹ کی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اندر کچھ زائد ایسے پارٹس بھی رکھے ہوئے ہیں کہ ضرورت کے وقت ڈاکٹر ان زائد پارٹس کو نکال کر پھر دوسری جگہ میں اس کو فٹ کرتے ہیں کبھی پاؤں سے نکالتے ہیں کبھی پسلی سے نکالتے ہیں کبھی رات سے نکالتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں جی کہ یہ زائد پارٹس ہیں جو اللہ نے دنیا میں اس بیچنے اور پیدا کرنے والے انسان کے ساتھ ہی بیچ دی ہے تاکہ ضرورت کے وقت وہاں سے کاٹ کر اس ضرورت والی جگہ میں اس کو ویڈ کر دیا جائے وہاں پہ اس کو دیا جائے احسن بس بابرکت ہے وہ اللہ کے ساتھ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے اللہ تبارک و بالا کا اشارہ ہے ارن تم تہلکوں کیا تم یہ سب کچھ بناتے ہوخال یا ہم ہیں بنانے والے نہ تمہارے, تمہارے درمیان موت کو وما اور تم ہم سے باغ نکلنے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہو اور تم ہمیں عجز نہیں کر سکتے ہو اللہ اس بات سے کہ ہم بدل لیں تمہارے طرح اور لوگوں کو ون ان سے ہم اٹھا کھڑا کر دیں تم کو وہاں جہاں تم نہیں جانتے وہ لحت عالم تم انشن اور تم تو جان چکے ہو پہ بار اٹھانا فلولہ تذکر پھر کیوں اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے یعنی پہلے پیدائش کو یاد کر کے دوسری کو بھی سمجھ لو اور دوسرے پیدائش کو پہلے پیدائش پہ بیاض کر اس لیے کہ جس ذات نے پہلے بار پیدا کیا وہی ذات دوبارہ پیدا کرے گا افرائے ما سن بھلا دیکھو جو کچھ تم زمینوں کے اندر کاشت کرتے ہو ام تم تذرا کیا تم اس کو کرتے ہو الزارعون یا ہم ہیں اس کو پھیتی بنا دینے والے جو بھیج زمین میں ڈالتے ہو اے کاش کر کیا کر سکتا ہے صرف یہی کہ زمین کو تیار کر لیں اپنے دستیاب وسائل سے پانی دے دیں اور اس کے اندر بھیج ڈال دیں اور پھر اس کا سارا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے اس بیج کو ایک خاص اندازے سے گرمائش پہنچانا اور پھر اس کو تیار کرنا پھر اس کے اندر سے کومپل نکالا نکالنا اور اس کومپل کو پھر طاقتور بنانا اور اس کو پھر غذائیت بہم پہنچانا یہ کس کی کاریگری ہے اللہ تبارک تعالیٰ وطلا تعالیٰ فرماتے ہیں لو نشا اگر ہم چاہیں نہ روندہ ہوا گاز بنا دیں تم پھر تم سارے دن رکھو باتیں بناتے کہ بے لَمغرمون کہ بے شک ہم تو بڑے قرض رہے رہ گئے بن نہ بلکہ ہم تو بڑے بد نصیب بن گئے نقصان ہو گیا اس کے علاوہ انسان کر کے سکتا ہے بلا دیکھو تم اس پانی کو جو تم پیتے ہو ام تم میں کیا تم ان بادلوں پانیوں کو اتارتے ہو بادلوں سے ام نحم یا ہم ہے اسے اتارنے والے انسان تجربے کی بنیاد پر تجربے کرتے ہوئے بادلوں کے اوپر اپنے جہازوں کے ذریعے جو کچھ مواد پینکتے ہیں اور اس سے چند ہی قطرے جو انسانوں کی ضرورت کے لیے ہر گز کافی نہیں ہوتے اور اگر زیادہ مقدار میں وہ کیمیکل ڈال دیا جائے اور انسانوں کو ٹھنڈک اس بارش کے پانی کے ذریعے اس مصنوعی بارش کے ذریعے ٹھنڈک پہنچا دیا جائے تو کیا وہ پانی اسی درجے کے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے کہ جس درجے کا قدرتی بارش ہوتا ہے اور پھر یہ انسان ہاتھ مروڑتا رہ جاتا ہے کہ بھئی ہم نے پانی تو برسا دیا لیکن کھوڑوں کا نقصان ہوا اس کے گیمے کے لئے چڑکنے کی وجہ سے جو ہم نے بادلوں پہ چڑک اور ایک اللہ کی ذات ہے جو کسی قسم کے ٹیکس لگائے بغیر ہمیشہ ان انسانوں کی ضرورتوں کے مطابق ان پر پانی برساتا ہے لو نشا جا جن اگر ہم چاہیں تو کر دے اس پانی کو کھا رہا فلو نہ تشکرون پھر احسان کیوں نہیں مانتے ہو انسان تو پینے کے لیے پانی جو ہے وہ فیلٹروں کے ذریعے صاف نہیں کر سکتا کہ سبوں کو پاک صاف پانی ملے جو भी نقطہ نظر سے انسانوں के صحت के लिए مفید ہو کہ انسان نے اپنے بے کی وجہ سے اور اپنے جلد بازیوں کی وجہ سے اللہ کا وہ پیارا پاکیزہ پانی پی قتلا کر کے رکھ دیا اور وہ جو چند سو فلٹر یا چند فلٹر لگاتے ہیں تو پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ بھی ہم نے اتنے کروڑ لگا دیے لیکن وہ پائے تیسرے مہینے کے بعد فارغ افراد تم اناغی تورون بھلا دیکھو تم اس آگ کو جس کو تم ہو سنگاتے ہوتا کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو ہم نحن المنشئون یا ہم ہے اس آگ کے درخت کو پیدا کرنے والے عرب میں کئی درخت سبز ایسے ہیں جن کو رگڑنے سے آگ نکلتی, جی نکلتی ہے جسے ہمارے یہاں بانس یا اس کا بیان ہو چکا ہے یعنی ان درختوں میں آگ کس نے رکھی ہے تم نے یا ہم نے رکھی ہے اللہ تبارک و بتانا کے ارشاد ہے نہ ہمیں جاننا ہے ہم نے بنایا ہے وہ درخت نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ جو اللہ اس پانی کے اندر آگ رکھ سکتا ہے وہ اللہ اس مٹی میں ملے ہوئے انسان کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھا سکتا ہے وہ متحل مقبین اور اس میں فائدہ ہے جنگل والوں کے لیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سبزہ جانوروں کو ڈالتے ہیں اور ضرورت کے وقت گرمائش کے کی حصول کے لیے اس کے ٹیموں کو رگڑتے ہیں تو اس سے آگ کے شولے بلند ہوتے ہیں ان شولوں کو وہ روئی میں یا پتوں میں یا کسی دوسری چیز میں محفوظ کر کے آج سے آگ بالتے ہیں تصدیب بیان کر اپنے رب کے نام کے جو بڑے عصمتوں کا مالک ہے وہ اخردہ نجون ستائیس میں پارے سورائے واقعات کی یہ تیسری اور آخری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر پچہتر سے لے کر آیت نمبر ستانوے تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک وطالع نے اس کائنات اور کائنات میں اپنے قدرت کے ان نمونوں کی قسم ہے کہ جن کا مشاہدہ ہر ذی عقل اور ذی شعور اپنی زندگی کے شب و روز میں کرتا رہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے اس سارے کائنات اور اس کے نظام کو مضبوط اور منظم انداز سے پیدا کیا ہے اس کے انداز سے میں نے روئی زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے جو زابطۂ حیات قرآن نظر کیا ہے وہ بھی اسی حساب سے ہے کہ اس میں انسانوں کی زندگیوں سے وابستہ ان کے تمام معاملات چاہے ان کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہو تہذیب کے ساتھ ہو معیشت کے ساتھ ہو معاشرت کے ساتھ ہو سارے کے سارے میں نے اس قرانی مجید میں بڑے منظم انداز میں جا بجا بیان فرما ہے تاکہ یہ انسان ان منظم اور مستحکم آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اپنے آخرت کو محفوظ کر لے چنانچہ شد کا لفظ فلاح اقسموں سوم قسم کا تہوں بے مواقع ان تاروں کی کے ڈوبنے کے وہ اور بے شک یہ قسم ہے تعلمون اگر تم سمجھو عظیم بہت بڑی بے شک یہ قرآن ہے عزت والا مخنون ایک پوشیدہ کتاب میں یعنی لوہے محفوظ میں اور اسی انسانوں سے پوشیدہ کتاب لوہے محفوظ سے اللہ نے اس کو زمین پر منتقل کیا لا منصوبوں کہ اس کو چھو نہیں سکتے المتر مگر وہی لوگ کہ جو پاک بنائے گئے ہیں یہ اصل میں ایک جواب ہے ان منکرین کے ایک پروگنڈے کا جو کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن شیطانی کلام ہے جو اس نے نوزب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازر کیا ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تبارک وطالعہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ اس پاکیزہ اور عظمتوں والے کلام کا نسبت سب سے نجسترین اللہ کے مخلوق میں سے ایک مخلوق یعنی شیطان کی طرف کرنا ہے حالانکہ اس کے کی عظمت کے شان یہ ہے کہ جہاں یہ پڑا جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے تو یہ کلام اس کا کیسے ہو سکتا ہے اللہ تبارک بتانا نے تاروں اور سیاروں کے مواقع سے مواقع کا قسم کھایا ہے اور ان مواقع سے مراد ان کے مقامات ان کی منزلیں اور ان کے مذاق ہے اور قرآن کے بلند پایا کتاب ہونے پر ان کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا میں اجرام فلقی کا نظام جیسا محکم اور مضبوط ہے ویسے ہی مضبوط اور محکم یہ کلام بھی ہے جس اللہ نے وہ نظام بنایا ہے اسے اللہ نے یہ کلام بے نظر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے تنزیل من رب العالمین یہ اتارا ہوا ہے اس عالم کے جانب سے یعنی یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے نہ کاہنوں کے کلام ہے اور بے سرو باتیں ہیں نہ شاعرانہ بےتکیاں ہیں بلکہ بڑی مقدس اور موزز کتاب ہے جو رب العالمین نے حال میں ہدایت اور تربیت کے لیے اتاری ہے جس اللہ نے چاند سورج اور تمام ستاروں کا نہایت محکمہ اور عجیب اور غریب نظام قائم کیا ہے یہ ستارے ایک اٹل قانون کے ماتحت اپنے روزانہ غروب سے اسی کی عظمت اور بحدانیت اور قاہرانہ تصرف اور اقتدار کا عظیم شان مظاہرہ کرتے ہیں اللہ تبارک اب کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو وہ تجالون اور اپنا حصہ تم یہی سمجھتے ہو ان تکون یہ کہ تم نے اس کی تقزیم ہی کرتے رہنی ہے یعنی کیا یہ ایسی دولت ہے جس سے تم منتفی ہونے میں تم سستی اور کاہری کرو اور اپنا حصہ اتنے ہی سمجھو کہ اس کو اور اس کے بتائے ہوئے حقائق کو جٹلاتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے تو پھر سنو فلولا پھر کیوں نہیں الحلقوم جس وقت تمہاری جان پہنچتی ہے یعنی تمہاری روح پہنچتی ہے حلق وہ ہم تمہین تنظرون درون اور تم اس وقت اس روح نکلنے والے کو اس کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو اقرب ولہ منکم اور ہم اس کے پاس سے تم سے زیادہ قریب لا لکل لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں رہے ہو اللہ تبارک و وطانہ فرماتے ہیں پھر کیوں نہیں غیر مدینی اگر ہو تم کسی کے حکم میں نہیں لہا تو پھر اس کو لٹا کے لیا ہو ان تم سواد اگر تم سچے ہو یعنی ایسے بے فکری اور بےخوبی سے اللہ کی باتوں کو جٹلاتے ہو گویا تم کسی دوسرے کے حکم اور اختیار ہی میں نہیں ہو یا کبھی مرنا اور اللہ کے یہاں جانا ہی نہیں ہے جس وقت تمہارے کسی عزیز اور محبوب کی جان نکلنے والی ہو سانس حلق میں اٹک جائے موت کے سختیں گزر رہی ہو اور تم پاس بیٹھے اس کی بے بسی اور دردماندی کا تماشا دیکھتے ہو اور دوسری طرف اللہ اس کے فرشتے تم سے زیادہ اس کے نزدیک ہے جو تمہیں نظر نہیں آتے اگر تم کسی دوسرے کے قابو میں نہیں ہو تو اس وقت کیوں اپنے پیارے کی جان کو اپنے طرف نہیں پھیر لیتے اور کیوں بادل ناخواستہ اپنے سے جدا ہونے دیتے ہو اس کو دنیا کی طرف واپس لا کر اسے آنے والی سزا کے سزا سے کیوں نہیں بچا لیتے اگر اپنے داو میں سچے ہوں تو ایسا کر کے دکھا دو اللہ تبارک وطالعہ کے ارشاد ہے تو اما من مقرر سو اگر وہ مردہ ہوا مقربین میں سے یعنی دنیا میں وہ ان امان کا حامل رہا کہ آخرت میں جن کو اللہ کا قرف حاصل ہوگا تو بھی فکر ہو جاؤ فروخ تو راحت ہے وہ موت اس کے لیے اور روزی ہے وہ جنت نعیم اور نعمتوں والی جنت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تحفت المومن الموت کہ موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے ایک خوشحبری ہے اس لیے کہ وہ فوت ہوگا تو اللہ تبارک مطالعہ کی دیدار نصیب ہوگی جنت کا نظارہ نصیب ہوگا جنت جنت میں داخلہ اس کے لیے ممکن بنایا جا سکے گا لیکن وہ اما ان کان اسمین <الْيَمِين> اگر ہوا وہ دائیں ہاتھ والوں میں یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو درجۂ دوم کے انسان ہیں اعمال کے حوالے سے جن کا حساب کتاب ہوگا تو پھر بھی اللہ فرماتا ہے فصل اسحابل یمین <الْيَمِين> تو سلام ہو تج پر اے دائیں ہاتھ والوں میں سے وہ اما ان کان من ملن مقزبین اور اگر ہوا وہ مرنے والا جٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے فن و ظلم بن حمیم تو مہمان ہی ہے اس کا کھولتا ہوا پانی وہ تسلی تو اور جہنم میں ڈالا جانا انہ تبارک رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اگر وہ امال کے لحاظ ہاں سے کمزور ہے تو جب اس کے آئز اور اقارب اس کو میت کی چارپائی پہ ڈال کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور ان سے کہہ رہا ہوتا ہے فوائد الحکوم تمہارے لیے بربادی ہو تم مجھے اپنے ہاتھوں سے جہنم کے گڑے میں کیوں پہنکنے کے لیے لے جا رہے ہو اور اگر وہ نیک آمان اور سانی ہے تو وہ کہتا ہے قدیمونی قدیمونی مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو اس لیے کہ مرنے کے ساتھ ہی ہر انسان کو اس کا اگلا منظر دکھا دیا جاتا ہے کہ اس کا اگلا ٹھکانا کون سا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عل فرماتے ہیں کہ میں تین نصیحتوں کو اپنے پلے سے باندھ کے رکھنا حضور نبی کریم حضرت علی کو وسیعت فرمائی ایک تو یہ کہ جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً اس کو ادا کرو یہ اس لیے کہ انسانی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کی ادائیگی میں تصاول سے کام لو اور موت آ جائے تو پھر قیامت کے دن اس کی جواب نہیں کرنی پڑے گی جی. دوسرا یہ کہ جب تم نے سے کوئی اپنی شادی کی عمر کو پہنچائے اور اس کو اس کی جوڑ کا رشتہ مل جائے تو ان کا رشتہ کر دیا کرو اور اس میں دیر مت لگاؤ اگر دیر لگا دی اور انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا تو جہاں وہ خود اللہ کے ہاں مجرم بنیں گے وہاں اس جرم کے ارتکاب میں ان کے ورثا کو بھی شامل حال کر دیا جائے گا تو ناکردہ گناہوں کا اپنے آپ کو حصہ دار مت بناؤ اور تیسری بات یہ یادیں جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو جلد از جلد اس کے کفن دفن کا بندوبست کر لیا کرو اگر وہ نیک ہیں تو دنیا کی مصیبتوں سے اس کو آہرت کے راحتوں کی طرف لے جاؤ اور اگر وہ بد ہے تو وہ جنگل جہنم کا انگارہ ہے اس کو اپنے کندھوں سے اتارنے کی کوشش کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشیات ہے کہ اگر وہ بائیں ہاتھ والا ہے تو اس کا ٹکانا و تسلیت تو جہنم, جہنم کے آگ میں ڈالا جانا ہے اللہ فرماتا ہے کہ انہذا حق القین بے شک بات یہی ہے کہ یہ سب کچھ برحق اور یقینی ہے بسم ربك بس تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کے نام کے جو بڑے عظمتوں کا مالک ہے یہاں پہ سورہ باقیا اپنے اختتام کو پہنچا و آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین